سلجوکیوں کی حکومت جو کہ چار سو اکتیس ہجری سے شروع ہو کر پانچ سو نوے ہجری تک جاری رہی ہے یعنی ایک سو سال تک جاری رہی ہے اس میں مشہور ترین جو لوگ تھے عظیم ترین جو سلاطین اور بادشاہ تھے ان میں سے ایک تور بیگ ہیں دوسرے الپ ارسلان ہیں اور تیسرے ملک شاہ ہیں سن چار سو پینسٹھ ہجری میں یعنی ملاز کرد کی جنگ کے صرف ایک سال بعد ایک باطنی اسماعیلی شیعہ نے سلطان الب ارسلان رحمہ اللہ تعالی کو شہید کر ڈالا خفیہ طریقے سے سلطان پر وہ حملہ ہوا اس طرح سلطان جنہوں نے لاکھوں کے لشکر کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی تھی آستین کے سانپ نے انہیں ڈس لیا یہ شیعہ یہ اسماعیلی یہ روافظ ان کی تاریخ یہی رہی ہے الپ ارسلام رحمہ اللہ کو شہید کرنے والا بھی ایک اسماعیلی تھا الپ ارسلام رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے ملک شاہ نے عظیم سلطنت سنبھالی ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں کی حکومت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور کمزور ہوتی گئی فی فی الشام ودولطنفی شام بلاد الروم سلجوقیوں کی جو ایک متحد حکومت تھی یہ بکھر کر رہ گئی ان کی ایک حکومت خوراسان میں تھی دوسری شام میں تھی اور تیسری رومی علاقوں میں تھی خورسان میں جو سرجوقیوں کی حکومت تھی اس کے بادشاہ علب ارسلان کے بیٹے سنجر بنے پانچ سو باون ہجری میں ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خوارزمیوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی اور جو سرجوقیوں کی حکومت عراق میں تھی اس کے ذمہ دار ملک شاہ کے بیٹے محمد بنے اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمود بنے بطور میراث یہ حکومت ان کے خاندان میں چلتی رہی آخر پانچ سو تہتر ہجری میں جبکہ رکن الدین تغرل دوئم کی حکومت تھی خارعظمیوں نے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر ڈالا سلجوقیوں کی جو حکومت شام میں تھی یہ الب ارسلان کے پوتے تیتوش کے ہاتھ میں آئی جو کہ ملک شاہ کے بیٹے تھے سن چار سو اٹھاسی ہجری میں تیتوش کے مارے جانے کے بعد ان کے دو بیٹے دقاق اور رضوان تھے ان کے درمیان یہ حکومت تقسیم ہو گئی دمشق کے ذمہ دار دقاق بنے اور حلب کے ذمہ دار رضوان بنے یہ حکومت بھی پانچ سو گیارہ ہجری میں نجم الدین الغازی جو کہ ماردین کے حاکم تھے ان کے ہاتھوں ختم ہو گئی پھر پانچ سو اکیس ہجری میں مشہور زمانہ مجاہد بادشاہ اماد الدین زنگی رحمہ اللہ نے موصل پر قبضہ کیا اور سلجوقیوں کی حکومت شام سے بالکل ختم ہو گئی پانچ سو اکتالیس ہجری میں اماد الدین زنگی رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی باطنیوں اسماعیلیوں کے ہاتھوں ان کے بعد ان کے بیٹے نور الدین محمود زنگی جانشین بنے دمشق میں جو سلجوقیوں کی حکومت تھی یہ چار سو ستانوے ہجری میں ختم ہوئی اور ان تمام علاقوں پر نور الدین بن عماد الدین زنگی رحمہ اللہ کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے پورے شام پر اپنی حکومت قائم کی سلجوکیوں کی حکومت نقش عالم سے ختم ہو گئی سوائے روم کے علاقے میں ان کی تھوڑی سی حکومت قائم تھی ان کے سردار کا نام سلیمان بن قتلمش مش تھا یہ سلجوق کے پوتوں میں سے تھے اور علب ارسلان کے چچزاد کہلاتے تھے ملاز کرد کے واقعے کے بعد سلیمان بن قتلمش نے بعض ترک جماعتوں کی قیادت سنبھالی اور رومیوں کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری رکھا رومیوں کو بھگانے اور ان کو شکست دینے میں یہ کامیاب رہے حتٰ کہ چار سو ستر ہجری میں سلیمان نے نیقیہ نامی شہر جسے آج کل ازنیک کہتے ہیں اس شہر میں انہوں نے دوبارہ سے ایک سلجوقی حکومت قائم کی چار سو ستتر ہجری میں سلیمان نے شام کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور ملک شاہ کے بیٹے تیتش سے ان علاقوں کو چھڑانے کے لیے زبردست جنگیں لڑی لیکن ان جنگوں میں وہ کام آ گئے سلیمان کی جگہ ان کے جانشین ان کے بیٹے داؤد بنے داؤد کا لقب کلچ ارسلان تھا یعنی ارسلان کی تلوار پہلی سلیبی جنگوں کا جب آغاز ہوا اور چار سو نوے ہجری میں قسطنق میں سلیبیوں نے داخل ہو کر تباہی مچائی حتیٰ کہ وہ ایشیا کی طرف بھی گھس اس وقت کلچ ارسلان ازنیق شہر کو چھوڑنے اور اپنی قوم کو لے کر انازول یعنی حالیہ ترکیہ کے جنوب مشرقی جانب نکلنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے ترکی کے مشہور شہر کونیا کو اپنا پائے تخت بنایا کونیا یہ وہی شہر ہے جو کہ حضرت ملا رومی رحمہ اللہ کے نام سے بہت مشہور ہے مصنوعی رومی جو ملا رومی کے شہر کی کتاب ہے ملا رومی اسی کونیا سے تعلق رکھتے تھے سن پانچ سو ہجری میں کلچ ارسلان کا انتقال ہوا اور یہ سلجوقیوں کی باقی ماندہ سلطنت ان کے بیٹوں بھائیوں اور قبیلے میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی آپس کی جنگوں سلیبیوں کے حملوں کے نتیجے میں سلجوقیوں کی حکومت بھی دم توڑ گئی حتا کہ چھ سو ننانوے ہجری میں عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی اور عثمانی کون تھے وہ عثمانی حضرات جو تھے وہ بھی ترک تھے جیسے کہ سلجوقی ترک تھے چنانچہ سلجوقیوں نے عثمانیوں کے ماتحت اپنا کام جاری رکھا پوری دنیا نے عثمانی خلافت کی شکل میں ان کی حکومت کو دیکھا میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے زمانے میں جبکہ لوگ ہماری نئی نسل کو اسپائڈر مین جیسے کرداروں سے روشناس کرانے میں مصروف ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تاریخ میں گزرنے والے ان بہادروں کا تذکرہ کریں جن بہادروں نے پوری دنیا کی تاریخ کو بنایا تھا جنہوں نے انسانیت کی تاریخ کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی عزت بلکہ پوری انسانیت کی آزادی کے لیے جہاد کا علم اور جھنڈا اٹھایا تھا جیسے مثال کے طور پر آج کے درس میں ہم نے تغربیگ کا تذکرہ کیا الپ ارسلان رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا یہ ایسے لوگ تھے جن سے آج ہماری نسل ناواقف ہے ملاز کرد میں جو چار سو چونسٹھ ہجری میں جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں الپ ارسلان رحمہ اللہ تعالی نے رومیوں کو جو شکست دی تھی یہ ایک تاریخی واقعہ ہے دو لاکھ کے اتنے بڑے لشکر کو پندرہ ہزار کی ایک مختصر سی فوج کے ذریعے شکست دینا یہ ایک عظیم فتح ہے لیکن اسپائڈر مین کی ویڈیو جنریشن آج ان حقیقی واقعات سے ناواقف ہے ہمیں اپنی نئی نسل کو اپنے پرانے اسلاف اور آبا و اجداد کی تاریخ سے روشناس کرانا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر اسلام اور مسلمانوں کو روشنی ملے گی تو انہی پرانے چراغوں سے ملے گی آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دو لاکھ کے لشکر کے سامنے پندرہ ہزار کی تعداد میں مجاہدین نے اور الپر سلام رحمہ اللہ نے ڈٹ کر استقامت دکھا کر پوری دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کی تھی آج بھی مجاہدین پوری دنیا میں چاہے افغانستان ہو شام ہو الجزائر ہو اور دوسرے علاقے ہوں وہاں مجاہدین صلیبیوں کے سامنے سہیونیوں کے سامنے تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود جہاد میں مصروف ہیں اور الحمد آہستہ آہستہ فتوحات کی بشارتیں نظر آ رہی ہیں کم منفی عطن خلیل عطن غلط اطفی عطن اللہ اگرچہ ہماری تعداد کم ہو دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو باطل باطل ہے حق حق ہے حق ضرور غالب ہوگا باطل ضرور مغلوب ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سچے معنوں میں مسلمان ثابت کریں اور اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے برپور انداز میں جہاد کریں سلیبی اور سہیونوں کے خلاف اور ان کے غلاموں شی و رواف نصیر و اسماعیلی و باطنیوں کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھیں وصلی اللہ تعالی علیہ خلق ہی محمد وصحب اجمائین سبحانک الحمد ارشد وطب وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ